تیمم سوکھی مٹی سے ہوتا ہے اگر آدمی گھر میں ہو پانی میسر نہ ہو اور مٹی پی میسر نہ یم کس طرح کیا جائے اگر دیوار آپ کی کچی ہو مٹی کی دیوار ہو تو دیوار سے بھی تیمم کیا جا سکتا مثلا یہ ماربل ہے اگر اس کی دیوار ہو یا ماربل کا کوئی پیس بھی ہو تو اس پہ بھی اس کے ذریعے سے بھی تیمم کیا جا سکتا فتحور رضویہ کی پہلی جد میں آل حضرت فاضل بریلوی سے سوال ہوا کہ تیمم کن کن چیزوں سے کیا جائے آپ حیران ہوں گے سن کے کہ آل حضرت فاضل بریلوی نے تین سو گیارہ اشیا گنوائی جو معدنیات ہیں زمین کی اور ان سب کو سامنے رکھ کر کے غالبان ایک سو نوے اشیا کہ جس سے تیمم جائز ہے اور دوسری چیزیں باوجود زمین کے جنس ہونے کے ان سے تیمم جائز نہیں مثلاً پتھر ہے مٹی ہے یہ مٹی کی دیوار ہے ان سب سے تیمم کیا جا سکتا کوئی مریض ہے جس کو آج کل کی پینٹ والی دیواریں ہیں اور وہ تیم کرے تو ایک ماربل کا پیس اس کے سرہانے رکھ دیں وہ چل نہیں سکتا باتھ روم نہیں جا سکتا اس ماربل کے پیس سے چونکہ جنس تو زمین کی ہے اس سے بھی تیم کیا جا سکتا